مر کے واپس آئے قرآن باغدینس ہے کو البرج رہائش کرے رہے ایک پوری امام ون شريشی ابو المتاجر بیانِ احکام میں مان غلبا علا وطنہ نفقارا ولم يحاجر وما يترتب علی من الخطوطات وزوائی بھئی اس وقت پوری دنیا منتظر لیکن یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ جہاں کفر اور معاسی مظالم جد کم نسبتا وہاں پر رہنا دوسری جگہ سے وہ اچھا ہے اور بلکہ ضروری ہے کہ وہاں جا سکے یہ ہجرت پر یہ سوال ہوا تھا پر جب قبضہ کیا تھا وقت کچھ حضرات ہجرت کر کے نا مسلمان لوگ آ گئے تھے دارال اسلام تو جب آئے ادھر تو حالات تنگ تھے ادھر بڑی جائیدادیں تھیں یہ وہ شکا شروع کر دیا تھے یہ سوال لکھا گیا حکم نے جواب دے دیا کہ ایسی باتیں جو کر رہے ہیں وہ ان پر یعنی سخت جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ اور ادا ہوگا اس وجہ سے کہ اللہ تبارکوا تعالیٰ نے ہجرت جو فالو کیا ہے وہ صرف دین بچانے کے لیے ہے وہ وہاں پر نہیں دیکھی جائے گی لہٰذا جنہوں نے اس مقصد کے لیے ہجرت کی ہے اس کا مطلب ہے ان کا مقصد جو ہے وہ ہجرت سے دنیا تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے ہجرت فالو کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ دین بچ جائے چاہے دنیا جاتی ہے چلی جائے چاہے تنگی ہو جائے گئے دار اللہ مر گیا یہاں پر ظلم سے براد مال کفار ہے رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقیم احد فی بغیر ایسی ایسے علاقے میں بندہ نہ رہے جس میں حق پر عمل نہیں ہوتا وہاں پر جانا پر رہا میں جہاز کر رہے ہیں ان پر اجرت فرض ہے اسلام ان کو اسلام دینے جا رہا ہے خود کا فرور نو سو چودہ انچ ریل کی مدد بائی مسائل ہیں اور کیا پھر تحریر حاضل اقامت و حاضل موالہ تلقانیہ مخالفوں مخالف ناال قبلہ جتنے عال قبلہ ہیں یعنی مرتدین نہیں ہے مسلمان جتنے مسلمان لوگ جماعتیں ہیں ان سب کا اس بات پر اجماع ہے کمال کی بات کر رہا ہوں متازلہ کرامیہ مشبیہ وغیرہ جتنے کفار وغیر یعنی جتنے وہ غیر ہیں بعض مذہب کا اجماعہ ہے کہ وہاں پر ہجرا ضروری وہاں ہجرا ضروری رہنا حرام کبھی رکھنا تحریم ایسی ہے دین کی جیسے مردار خون اور خمزیر کا گوشت کاطرے میں آپ سے کلیات الخم رہائش جائز قرار دے گا اسلام سے فلان فی کا ورام الخلافة من المقيمين معهم والراكرين إليهم فجوز هذه الإقامة واستخف أمرها واستسهل حكمها فومالق من الدين ومفارق لجماعة المسلمين ومحجوز بما لا مدفع في المسلمين ومسبوق بالإجماع الذي لا سبيع لمخالفة وخافة بغير جسك شاكيرك جباس برؤية أبطاء هم الملائكة ظالميا سلام لجب اگر اسلامی ریاض ہے جس میں اسلامی قانون نظام ہے اگر وہ مجتر ہوتے ہیں مسلمانوں پر ذکر پاکستان وغیرہ ان تمام ممالے سے پرگیز جنا کردہ سیدھا جانتے ہیں مجیوب اس سے جلد خود کھڑے آدن ماہ چودے اسے پکاکا کرتے گیا سجدہ سعیدہ ساتھ نے آگے بھی اگر حضرت عمرہ علیہ وسلم इन दलिया भेण छो ने फटेयों के बारे जवाब से कैसे का अब दुनिया نہ سویلز میں اندا تے چستی تے پاگل تھی گیا کہ اپنے اپ نال غصہ لگا لے عبداللہ وہ شیخ کی فرجدی میں نے دلائی ہے پتہ انا مرپاں دے ہم نو مول نہ چرو کو یا گزرتے پندرہ سولہ میں مجھے دنے کے بندے کتک ہوں ساتھ ہے مہا کہ جیس میں ایک ہوں تیک خوی وہ آپ راہنے کے انہوں کو بندہ دے لائنے ہوں پہی میرے آس کے جائے دے پس ہوں کیوں کہ کچھ جائے میرا موضی سا کے تو رموضی سنے پس ہوں نہیں کٹھا پہتے کم جوٹر صرف یہ اتو ہجرت نہ کرنے کا گناہ ما باہ ہم جہنم قانختی رہائش مقام آ جو بلند ترین مقام بچہ یہ جی کتاب خریدے گا نہیں نا اور جو سر خلاف ہے نام بھی خلاف ہے وہ تو صرف ڈھونڈے گا کے گیارہویں شریف والی پہنچی ہے اب الحقاف احمد حاضر اقامت و حاضر مواد القرانیہ المحمد شکین ملل داخل ہو گیا تھا جتنے آسمانی مذہب والے آ گیا من لا حوال قال ابو الوليد بن رشد قال جاب تحريم الاقامه قال زعيم الفقهاء القاضي أبو, ابو الوليد ابو الوليد بن رشد رحمه الله ما في اولي صاف التجاره الى ارض الحرب لمقدمات ارض الهله غير الصافيه اجر ذاك في الله يوم القيامه واجب الاجماع المسلمين على من اسلم بذار الحرب الله يقيم بها حيث تدري عليه احزاب المشركين اي نعم جب کوئی آدمی کافرحر میں مسلمان ہوتا ہے تو اس پر فرد ہو جاتی ہے <laughs> تاکہ وہ کافروں کے نظام اور قانون کے تحت نہ رہے نکل جائے وہاں سے فوراً کھانے بچے وہاں سے نکلنا فروغ جس نے اسلام قبول کر لیا وہاں اولاد اپنا وہ انت اسلام قبول نہیں کیا ان کو چھوڑے اور نکلا کنکڑا نکلا تو کتے کے بچے تم یہاں سے ادھر جاتے رہائش بناتی ہوں لاکھ مچھلی جو ہے اس کی وہاں پر رہائش اسی اس طرح اور جی. جی سار بچا اسلام رکھا لوگ الاسلام رہائش کہنے کا یعنی کتنا بڑا برائی عظیم سے قرآن پاک میں واضح لہدے نام سکولی جیسے قائد اعظم بند ہے اس کے نزدیک تو جنت وہی ہے یورپ انہوں نے پھر ہماری جنت ہے ہم کیسے کہ وہاں پر جائز رام اللہ سلام یہی حال ہے بہن وہ کتے سیڈی وہ حرامی اس کیا نام ہے اس کا غلام رسول غلام فضول سیڈی کا وغیرہ وغیرہ اللہ شرح مسلم بہن چولہ شرح مسلم لکھ رہا ہے یہ شرح مسلم کے اندر مسلم شریف کے اندر ایسا کوئی باب نہیں آیا ایسی کوئی حدیث نہیں آئی قرآن پاک نہیں آیا یہ کتابیں نہیں مل سکی تجھے رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فري ومن كل مسلم نقي فالمشركين الا ان هذا الذي لا يحرم الحاج الذي ارجع على وثن ينعاد دار ايمان واسلام تمام اللہ تمام بات ہے. او فعلا فعلا واجبن واجبن من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى مصل سمعني يا رجل ذات وقت ثقد हो जाए قال الفيذن واجب الكتابه والسنه واجب معلوم علام اسلام الحق الخلار المسلمین المسلم یقین اللہ کام ہو اصل بچی ہو قوانین نظام جس کے ہم شدید مخالف بنے ہیں لفظ وہ فرماتے وہ بات جو میں کر رہا ہوں ایمان سے بتا بیاہ نہیں ہے پرماتے جو دارالحرب میں مسلمان ہو اس کو نکلنا فرض ہے تو ادھر والے کو ادھر داخل کا ہونا کیسے جائز ہوگا سلف بالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکرو ہے مسلمان کا اس مسلمانوں کے شہر میں رہنا جس میں سلف صالحین یعنی صحابہ یہاں میں مجتہدین کو کوئی تبرے کرتا ہو بکواس کرتا ہو جیسے شیعہ رہتے ہیں اس بستی میں مسلمان کو نہیں الحمد للہ اون بزرگ علی فیم تو بزرگ زندگی بھر کبھی ایسی بات نہیں ایمان سے میں الحمد پہلے موضوع بتا چک لاج لگا چکا ہوں پورا موضوع جن میں آج سے دس سال پہلے لگ چکا دس بارہ سال پہلے ہاں ادھر میں بہت سارے حوالے بہت سارے ڈسکس ہوں لیکن اے مستقل تصلیف میرے ہاتھ پڑ جاؤں دینا ہائے ہائے ہائے ہائے الذي يخبر به الله تعالى فيه من دون الاوثان لا تستقيم نفسه الا لهذا الا مسلم المريض. مريض مريض اليمه انسان مناقشه سكريه اولى وعليه ان كل طالب في بال من ذلك صورته دخول الاسلام على الاسلام كانوا المسلمون صوروا ان الى صوروا تعالى تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا بحيث خلق يا فلسابي على سورة المسؤال عن سلطة سلطة تفضلوا المتخدمين إنما كانت في تارك الهجرة المتنخة ومثلوا الغارة بالسورة المنصورة ومن أسلموا في دار الحرب وخاموا هذه المسؤولة ما أيضا سورة الثالية تخالفوا الأولى المنصورة في طرولة كامل تأثير السورة الأولى المنصورة عندهم طارق اسلام دیا علیہ السلام اور سورت اسانی علم لاتبہ المسلوبہ سراعہ کلیخانہ دیا علیہ السلام وقت لافترور قرار فرق من سوری وغیر مضبور پسلیلہ نفق قسل رو بلے والدائی اینہا محوث سرسا منتقدمنا امیرہ دل مفتراد امیرہ سورت دمان افرام اللہ من حاجر انہاں اینہاں للموالات فمسعد الآلام أقول إنه بعد مضيئ بئين من السنين بعض النساء لأهم مثل المسعدين لا شهد كلم يتعرض لأحكام النفقية عنه منه ولمان نبقت هذا المواراة النسلانية في النات الخامسة فأنت في السنين هنا وقت النساء ملاعين النسارى ثمنا لهم الله ثقلية فبعض النساء ثقلية لذلك الثالث وعلى فرن أندلوس وإلى عنابابل الفقابة سفموح فالتوفر معين على الأحكام الفيقية المتعلقة بلدت وفعجاتوا بأن أحكامهم جاء لهم أحكامهم على السلام والله عاجر وعلى حق الأولى النصر والله المسؤول عنهم أنا أخبرنا بهم صقوا بين الطائفتين وعلى الأحكام الفيقية المتعلقة بأموال المولادهم الله جلوكي أطلقا بين الفريسين وظالقين لأنهم وعلاك الأعضاء والمساكلة والمساكلة والملافظة مع عدم المباجئة وطلق هجرة بالنظر في مصادر المسائل موجوده على هذه الاحكام في الصوره المسقوطه من نفس قال اطره رضي الله تعالى احكام المسقوطات والمسقوطات في في النيل صار هذه التصنيفات على مجرد راك للمسقوط لانه المنصوص به مشابه له في المعنى من كل وجه ومن ضمن الموضوع العام من النظر داوره والاحكام في اثار المشابهه وهو الذي يكون مع ما تقدم عنه بالهذا المقطع لا دركو ہے تم پتہ نہیں لائک کرنے کی ہے تغریر النبي صلى الله عليه وسلم قال قطع اسرع فينا القتل وبلغ ذلك ان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عقل كل مسلم يقينا على ادعاء الشرك بالله رسول الله عليه قال لا ترانا نراه ما وسلم لا تساقوا المشركين ولا تجامعوهم ومن في صياغه الحديث عن المقصود بذلك هنا قال احد من صلى نظرا شريف من المصنفات في الصن التي تدور عليها رحل الاسلام قالوا ولا معارض لهم ولا ناقض ولا مقسس الله ولا متعلق الله وذلك حسب في الكتاب من اصول الكتاب وقواعده ان شاء ولا سمطه صوب وحتى 24 من المغرب عليه حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه الله ان بعد الفت هناك الجهاز ونيه فر انستم كرت وان انستم كرتكم تروا قال ابو سليمان الخطابي الامر في جلسه رمضان تاج الدين فرماني اعزائي اعزائي نضر رجل مسلم وقلب حسان الهجرتان الله تعالى الله حديثه وهو هم الهجرتان مكان القطب و ما سبت الهجرتان من الله عز وجل والدين ونفايره بن لسه الله تعالى المصال المكي لا فريد الله يجدي ايمان دون لا يوجد ايمان دونا لا يوجد ايمان دونا لا يوجد في فادريمان کان اسان دی بلغلا دی اوت کان دی ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دار من بعد عصا یا قاضی قام الهجره بن حالت میں نہیں رہے وہ غالت میں رہے ہیں وہ وہی ہے گناہ سے نہیں بچ سکتے مانچ اور رہے ہو اس کو جائز سمجھے اگر کوئی اگر جائش کو تو کافر اسلام تو الحمد اللہ چلا ہے اور سب میں دے رہا میں پیٹتا ہوں کہ نہیں پیٹتا تمہیں کہتے ہو یہ اولما نہیں مجھے آپ سنت کے خلاف بولتے میں بھی جواب دیتا ہوں کیا بیچارے معذور نہ تجھے علماء آپ کو پتہ ہے نہ آل سنت پہنچنا استاد ارشاد ورگے کا محلے کا وقت نہیں ہے دار ہے یا اسلام ہمارے امام صاحب امام مالک کا مسئلہ یہ ہے یا یہ ہے کہ دار لہذا کوئی کافر دار مسلمان کا دارول میں ہوا تو جب تک اس دار میں رہے گا اس کا مال جان محفوظ نہیں ہوگی لہٰذا اگر مسلمان المال, اگر مسلمان نے ادھر حملہ کیا اور اس کا مال مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا تو وہ مالک نہیں ہوگا وہ مالک نہیں قرار پا سکتا یہ لالا یہ تھوڑی ہے اپنے بال کے پالے کی نہیں ہے اللہ فلا عاصم کیا اسلام ہے یہ دار ندار طالبان بھی ہرام موت مر رہے وہاں بھی کتے ہیں اور جو فوج ہے یہ سب سے بڑے کافر ہو کر اسلام کی جنگ یعنی یہ یہود نسارہ کے اشارے پر اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جنگ اسی وجہ سے اسلام کے خاتمے کے لیے اسلام کے کسی حکم کے خاتمے کے لیے اگر کوئی جنگ کرتا ہے اسلام سے سارا یاد ہے جو مرتدین بانٹتے ہیں یہ فوجوں والے مرتدین اور حرام موت مر رہے جو وہاں جو وہاں بھی ہیں سب وہ حرام موت یہ سب کتنا آپ اندازہ لگائیں جو طالبان ہے ادھر وزیرستان میں اس کا جو شاہد اللہ شاہد بڑا ہے وہ فوج کا کرنل ہے ہاں عوام انداز جو ادھر مر رہے ہیں وہ صحیح ہے قانون ہے جو مسلمان مظلومن کافر کے ہاتھ سے مرتا ہے وہ صحیح کو ضروری ہے وہ ادھر ہے اس شمار کرتا مارے انہو یو پی تے تو انہ سے شکایت کی تھی کہ یار کدھر آ گئے ہیں اسی ادھر چل گئے تھے ایک بڑی دوبارہ اور کون تھا صلی اللہ علیہ والہ وسلم لا يطوع ما ما و يطوع و يرى نذيل لا ضعيف اليقين بل عظيم اذري به حجه في القدر اجرم النار الحرض النبي الاسلام قال الله وسلمت عليه مجال وراحب القوي والضعيف والثقيل والخفيف فقد صلى الله البراق في تجير بيان ونصرت واذ ذكر الكراني والصانين والصانين في الدين والله عليه الصحابه الله تعالى عليه ما عبد الحمد رب العالمين من الا المشكين غافر بن عبد الله بن محمد ما واجر الحسن الاخر واجر واصل من من الله من مرض اذا حتى لا يخل ترض لا يخل ترض بالتكسر ادرم مثل وايه دوترب في متصالم متلفين في مال ہمارا بنے گا خطرہ میں نکل جائے سزا شدید حکومت حکومت جو درمید بنے گرمیتا فرمجھے میں نے مقیم راجبالے جی رہتا منا کل پروپے رہن فرمجھے یا نا ہونہا باس اونہا نو کازی بنامنا حلال نا ہی مہم پاس دی حلال نا ہی دوائی کبود کیا رو چیز بیٹا تو غزالی نظر نہیں آئے تھے یہ فتر یہ کتابیں نظر نہیں آئی تھی کتے تو خاموش رہا الٹا خاموش کیا بہن جو تو اپنی نسل ادھر بیچتا رہا کتے ادھر ہمارا غزالی ہو پکڑا بہت کدھر ہے نکالو کو پترکار سے میں تو پھر دوست اتنے بڑے امام غزالی کا لقب اس کتے کو دے دیا جو اتنا کوفرو فیشمے ہم خود کانوں سے سنتے تھے بےغیرت یہی کہتا تھا دعا کرے بیٹھے لندن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ہے وہ ادنی ہندہ آدھا تمہیں نہیں آئی محرام کہو سے ہوں گے یار کدر غزالی اور کدر یہ شکمہ ہاتھوں کہندہ کمری دکار لیو میں جو پہ بھی دو دو پر رہو اوہ ادنی ہندہ رحمانہ نا غزالی استاد شان ورکے نورو آنا ہے اللہ تعالیٰ یہ سوال نو سارت مول اللہ صاحب سے سمجھ رہا اللہ تعالیٰ صاحب سے پوری سمجھ آنکھ سے تساپ پڑکنا سی تکی لیگہ کریں کہ نہیں تا سان ظالموں پڑ لگوں تو آٹک والا آگیا جب کسے کو لیکن پرسنا سوائے سدے نے تہن کہنا پھر کوئی یعنی راہ پریبنے بزرگ کا ہار پو گی نہ بزرگ نہ تیک بزرگ نہ کا پتا ہے. ہندوستان بننے فرانس مغرب یہ سارے سلطنت عثمان جی غلام تو محکومن کر لے جی جی, جی فرانس تک برطانیہ اور فرانس تک امریکہ تو اس وقت دریاف نہیں ہوا تھا برطانیہ اور فرانس جو ہیں جی, یہ ہماری سلطنت عثمانیہ کے حصے تھے لاکھ بھی ماں تو چڑھ گیا دس گوڑا ہے نظام نا چھیڑ ہوتا مولی مدر سے بڑا ہوتا روکنے ان کو پتا ہے نظام تو یہاں تک پہنچا تھا جب تک نظام تھا ہمارے گھر میں اور آپ ان کے اپنے گھر میں نہیں ہم ان کے گھر میں پیدرم سلطان پو یہ خیال ہے اس کا ختم کرو کہ پیدرم سلطان بو یہ سلطان بو. کیوں? بس. یہ یہی یہ کہ ساری کامیابی ترقی ہے ہم تو بھائی حضور سے جوڑے کام کنکھوں کو پکڑ کے بیٹھے جائے گیا بہن چوتھ ہمارا پنجا پڑ گیا ہماری مجبوری ہے ہم سب بہن کو ایسے وہ بیٹھا والا کراچی میں ملتان میں ادھر وہ بہن چوتھ چھوڑا پتہ نہیں ہے خان با بس شکینار سارا جتنا پاؤں جناب چوک اگریز کا کرا پر اگر ایک آدمی جہالت سے نماز جو ہے وہ مشرق اپنا جہالت سے نماز غلط پڑھتا رہا ہے جی دو رکا دوں کی چار, ہے, چار کی دو فرض پڑتا رہا ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جہاز وہ نہیں بنے گا تو, تو تو تیرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بتا تیرا فرض تھا علم سیکھنا فرض کو جاننا تو تو جرم کرتا رہا ہے جانتا جاننا جانا نہیں ہے فرصت کے میرے ان لوگوں کو نہ مہاجر اسلامی کہہ سکتے ہیں نہ ان کی ہجرت تو ہجرت اسلامی چاہے ان کی نیت جو ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ مہاج نیت حوصل نیت اگر بالکل بے خبر سے اور اسی چکر میں رہے تو حوصل نیت کی وجہ سے حوصل نیت پر صرف سواب مل سکتا ہے ارتق کے عمل پر نہیں مل سکتا ہے صرف آزاد فرق النطیف بندہ ترجمانی حکومت فلان جنہ واسطے کوئی نکلنے